سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس سلسلے میں بطور خاص ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت مبارکہ اس کا شان نزول اور اس سے متعلقات حدیث مبارکہ کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ابتدان نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی ذات اقدس پر دروشری کی فضیلت سماد کرتے ہیں میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان مبارک عظمت علی شان ہے جو شخص ایک دن میں پچاس مرتبہ میری ذات پر دروشری پڑتا ہے قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مسافہ فرماؤں گا قربان جائیں آج آدمی بڑوں بڑوں سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے دینی طور پر بھی جو بڑے عہدے والے ہیں اور ان کو دینی طور پر بھی اللہ تعالی نے کوئی منصب اور اودا اور مقام عطا فرمایا ہے تو لوگ ان سے بھی ملاقات کی بڑی تمنا رکھتے ہیں کہ کاش اس سے میں سلام لے لوں کاش اس سے میں مسافہ کر لوں یہ ایک اچھی اور خوشائن بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم دین کسی دینی رہنما سے ایک ملنے کی تڑپ اور تمنا رکھتا ہے لیکن یہ ساری تمنا دنیا کے اندر ہم جو اتنوں اتنوں کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں یہ تمنا رکھتے ہیں ذرا آپ دیکھیے قیامت کا جب وہ دن ہوگا جس دن ہر ایک نفس نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا اور ایسے وقت میں ایسے موقع پر اور اس کٹن معاملات کے اندر جس خوش نصیب کو پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافہ کرنے کی سعادت مل جائے تو یقین کیجئے اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے مبارکہ جب اس کے ساتھ مس ہو جائیں گے جب ٹچ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پن نوازشات اور اللہ کی رحمتیں اس پر کس قدر ہوں گی اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے اور اس کا اللہ کی رحمتیں اس پر کیسی ہوں گی انشاءاللہ شاء اللہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے ضرور جنت میں داخلہ اس کا مقدر بنے گا تو کوشش کیا کریں ہر روز پچاس مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدس پر درو شریف پڑھنے کی نیت کیجئے اور اس پر عمل بھی کیجئے بلکہ جمعرات کے دن تو ویسے ہی بابرکت دن ہے جمعۃ المبارک ہے شب جمعہ ہے اس میں اور کثرت درو شریف پڑھنے چاہیے اللہ کریم عام عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہم اس سے قبل سلسلے کے اندر شار نزول سلسلے میں ہم موضوعات کر رہے تھے اختیارات مصطفیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن اختیارات سے نوازا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مختار کیسا بنایا ہے اس کا اس بات سے اندازہ کیجئے اور ہمارے علماء نے کس انداز سے اپنی کتابوں میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے صدر شریع بدر طریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز کے نائب مطلق ہیں تمام جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تصرف ہے یعنی اختیار میں ہیں اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تصرف اختیار میں کر دیا گیا ہے جو چاہیں کریں جسے جو چاہیں دے جسے جو چاہیں واپس لیں تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی اور نہیں ہے تمام جہان ان کا محکوم یعنی حکم کا پابند ہے اور وہ اپنے رب اجزا وجل کے سوا کسی اور کے محکوم نہیں ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم اللہ ازل کے حکم کے پابند ہیں اور اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محکوم ہیں لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے لیے محکوم نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حاکم ہیں اللہ نے آپ کو حاکم بنا کر بھیجا ہے پھر ارشاد فرمایا تمام آدمیوں کے مالک ہیں جو انہیں اپنا مالک نہ جانے ہلاوت سنت یعنی سنت کی مٹھاس سے محروم رہے تمام زمین ان کی مل ہے تمام جنت ان کی جاگیر ہے ملکوت السماوات والارض یعنی آسمان اور زمین کی سلطنتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر فرمان ہیں جنت منار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئی ہیں یعنی جنت اور جہنم ان کی کنجیاں ان کی چابیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں عطا کر دی گئی ہیں رزق و خیر ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے دربار سے ہی تقسیم ہوتی ہیں دنیا اور آخرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے آقام تشریعیہ یعنی شریعت کے احکام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے ہیں جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں آپ حلال فرم کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف کر دیں کتنے خوبصورت انداز میں ایک عقیدہ بیان کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کس مقام سے نوازا ہے آپ کے ان اختیارات کی کیا مقام ہے کتنا آپ کو مختار بنایا ہے آپ علیہ رحمٰ نے کتنی وضاح سے بیان فرمایا یہ زمین یہ آسمان یہ جنت یہ دوزک اللہ نے سب ان جنت اور دوزک کی کنجیاں چابیاں آپ کے دست مبارک میں رکھی گئی ہیں آپ کو مالک جنت بنایا گیا ہے جس کے لیے جو چاہیں آپ حکم ارشاد فرما سکتے ہیں اور فرماتے ہیں بلکہ احکام تشریعہ وہ احکام جو مسلمانوں پر شریعت کے احکام لازم ہے ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا مختار بنایا ہے کہ جس کے لیے چاہیں اللہ تعالی نے آپ کو ایسا مختار بنایا ہے کہ جس کے لیے چاہیں کوئی چیز معاف کر دیں جس کے لیے چاہیں آپ اس کے لیے اس سے کچھ کمی کر دیں جس کے لیے چاہیں آپ اس کا اپنا جو حکم ارشاد فرما دیں وہی اس آدمی اس انسان کے لیے شریعت مطالعہ کا حکم ہے اور جی ہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تبارک وطالعہ کا اس کے لیے وہی حکم ہے تو آئیے اس ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید کی ہم آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بارہ اٹھائیس میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ رحمن رحیم رسول ارشاد فرمایا ترجمہ اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں تو تم باز رہو اس آیت مبارکہ کا ایک معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت میں سے جو کچھ تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے اور جو چیز لینے سے منع کریں اس سے باز رہو اور اس کا مطالبہ نہ کرو اور اسی آیت مبارکہ کا دوسرا مطلب اور معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کے اتباع کرو کیونکہ ہر حکم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت وہ واجب ہے اور جس سے منع فرمایا اس سے باز رہو مزید کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی سے ڈرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو اور ان کے حکم کی تعمیل میں سستی نہ کرو بے شک اللہ تعالی اسے سخت عذاب دینے والا جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی نافرمانی فرمانی کرے یہ ایسے مبارکہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے جو تمہیں رسول دے وہ لے لو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہی نہ ہوتا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مختار ہی نہیں ہے تو پھر کیسے آپ کے لیے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو دے وہ لے لو جسے منع کرے رک جاؤ پتا چلا کہ آپ کے اقوال مبارکات جو آپ ارشاد فرمائے کسی چیز سے منع کریں وہ ویسے ہی شریعت کا حکم ہے اور جس چیز کا حکم دے دے وہ بھی حکم شریعت ہے اور حکم الہی کی طرح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و کے مختار ہونے سے متعلق ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک و مختار اللہ تبارک و تعالی ہے وہ حقیقی مالک ہیں وہ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا وہ رب زبل نہ چاہے اس کی مشیت نہ ہو اس کی ایزن اور اس کی اجازت نہ ہو تو ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا وہ ایسا مالک ہے وہ ایسا مختار ہے وہ ذاتی طور پر یہ سب اختیارات رکھتا ہے حقیقی مالک و مختار ہے کسی کی عطا سے نہیں ہے حقیقی ہے ابدی ہے ازلی ہے لیکن اللہ سبارک و تعالی نے اپنے پیاروں کو ایسے اختیارات سے بھی نوازا ہے اللہ چاہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو فرشتے جا کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں آپ دیکھیے جنگ بدر کے اندر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انفال میں بڑی تفصیل سے اس چیز کو بیان فرمایا گیا سورہ انفال اور دیگر مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں جنگ بدر کا تذکرہ ہے بدر کے مقام کے اندر کس نے مدد کی ہے کس نے مدد کے مقام میں مسلمانوں کی نصرت کی ہے بے شک اللہ تبارک وطالعہ کی ذات مبارکہ وہ مددگار ہے اور وہی وہ مدد فرمانے والا ہے اگر وہ نہ چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالی نے اس دن یہ اختیار یہ قوت یہ طاقت فرشتوں کو دی اور فرشتوں نے وہاں پر مدد کی ہے اس میدان کے اندر اتر کر فرشتوں نے مسلمانوں کی اعانت اور مدد کی ہے تو فرشتے کیا ہے یہ غیر اللہ ہی تو ہیں یعنی اللہ کے سوا کوئی اور تو اللہ نے انہیں طاقت دی ہے اللہ نے ہی انہیں مدد کے لیے بھیجا تو فرشتوں نے وہاں پہ مدد کی ہے تو اختیارات کا مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں اور اللہ کی عطا سے کتنے اختیارات ہیں یہ رب جانے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانے وہ دینے والا جانے اور جس کو دیا گیا ہے وہ جانے ہم تو بظاہر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں یہ وضاحت عرض کر دی ہے کہ زمین ہو آسمان ہو جنت دوزک سب کچھ آپ کے اختیار میں دے دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار میں اقامات بھی آپ کے اختیار میں دے دیے گئے جس کے لیے جو چاہے آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم وہی حکم ارشاد فرما دیں اور وہی اس کے لیے شریعت متحرہ کا حکم بن جاتا ہے آئیے میں آپ کو ایک حدیث مبارک اس بارے میں عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ حضرت خزمہ رضی اللہ کی گواہی ہمیشہ کے لیے دو مردوں کی گواہی کے برابر آپ نے فرما دی معاملہ کیا ہوا معاملہ یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا اور وہ بیچ کر مکر گیا فریب کر دیا جھوٹ بول دیا اور کہا کہ اگر میں نے آپ کو بیچا ہے تو کوئی گواہ لے کر آؤ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی گواہ ایسا نہیں تھا کہ جب یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہوا کوئی اس وقت موجود ہوتا اور کوئی اس کا گواہ بنتا جو مسلمان آتا آرابی جھڑکتا کہ تیرے لیے خرابی ہو رسول اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم حق کے سوا کیا, فرم کیا فرمائیں گے جو مسلمان آتا آرابی کو جھڑکتا اور اسے کہتا تیرے لیے خرابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے سوا کیا فرمائیں گے مگر گواہی کوئی نہیں دیتا کیونکہ کسی کے سامنے واقعہ نہیں ہوا تھا اتنے میں نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ بارغہ رسالت میں حاضر ہو کر اور گفتگو سن کر آپ بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر گھوڑا بیچا تھا اس کی بہ کی تھی یعنی بیچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے پھر تم نے کیسے گواہی دے دی ارض کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں اور ایک روایت میں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا ہوں اور یقین جانا کہ حضور حقیق فرمائیں گے اور آسمانوں کی خبروں کے بارے میں فرما آسمان اور زمین کی خبریں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تصدیق کرتا ہوں اور اس آرابی کے مقابلے میں کیا میں اس آرابی کے مقابلے میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کروں اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انعام میں کیا ارشاد فرمایا حضور اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی دو مرد کی گواہی کے برابر ارشاد فرما دی اور حضرت خزیمہ رضی اللہ کو تارن کے بارے میں فرمایا کہ خزیمہ جس کے نفا و ضرر کی گواہی دیں ایک انہی کی گواہی کافی ہو جائے گی اللہ اکبر خزیمہ ایک ہی گواہ ہو عام طور پر اصول کیا ہے نکاح ہو رہا ہے دو گواہ کوئی کسی پہ دعوی کرتا ہے مدعی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کیا پیش کرے گا دو گواہ پیش کرے گا مدعی کے لیے حکم ہے دو گواہ پیش کرے لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ کو تعالیٰ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کے لیے خزیمہ نے گواہی دی اللہ اکبر یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر جو ارشاد فرمایا کہ دو مردوں کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ہی گواہی کو دو کے برابر قرار دے دیا ہے اور ایسے واقعات بعد میں ہوئے کہ جب حضرت خزامہ علی اللہ بارہ نے یہی بات یاد دلائی کہ یاد کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گواہی کو دو بندوں کے برابر دو گواہوں کے برابر میری گواہی کو آپ نے ارشاد فرمایا ہے اور صحابہ اکرام علی مردوان نے آپ کی اس کو گواہی کو لیتے ہوئے اس معاملے کو آپ آ آ صحابہ اکرام علی مردوان نے حل فرمایا ہے میٹے میٹ اسلام بھائیو مدنی سر کے ناظرین دیکھیے یہاں یہ بات ارض کرنا چاہوں گا کہ اختیار یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اختیار ہے کہ عام طور پر قرآن پاک کا حکم دو گواہوں سے متعلق ہے لیکن حضور السلام نے اپنے اختیارات کو اپنے تصرف کو استعمال کرتے ہوئے تصرف فرماتے ہوئے آپ نے اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر قرار دے دیا تو اسے پتا چلا کہ آپ جو چاہیں آپ وہ نافذ فرما سکتے ہیں آپ جو چاہیں وہی اس کے لیے شریعت کا حکم بن جاتا ہے اور مزید آگے بڑھتے ہیں چند روایات ایسی میں ارض کرتا ہوں کہ جن میں عام طور پر حکم کچھ جدا ہے سب لوگوں کے لیے جدا حکم ہے لیکن وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بطور خاص اس معاملے میں خصوصیت ارشاد فرما دی گئی ایک حدیث پاک ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس شرط پر اسلام قبول کرنے لگا کہ دو ہی نمازیں پڑا کروں گا تین معاف اس شرط میں میں اسلام قبول کروں گا آج اگر کوئی یہ شرط رکھے کسی عالم کسی مفتی کے پاس کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کیا تک کوئی نہیں کر سکتا ایمان اور ایمان لانے کے بعد جو اس پر فرائض ہیں وہ فرائض ہیں پانچ نمازیں کے یہ وہ پانچ نمازیں جن میں سے پانچوں نمازیں مسلمانوں پر پڑھنا فرض ہے مرد و عورت پر یہ پانچ نمازوں کا فریضہ ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو نمازیں پڑھوں گا تین کی مجھے معافی دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر جو ان کا ایمان تھا آپ نے اسے قبول فرما لیا اور کہا کہ میں تمہیں دو ہی نمازوں کا حکم دیتا ہوں تین کی موفی ادا فرما دی قربان جائیں یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا اختیار قیامت تک کوئی عالم ایسا نہیں کر سکتا قیامت تک کوئی مفتی اسلام بھی ایسا حکم کسی کو نہیں دے سکتا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار ہے کہ جو حکم عام طور پر عمومی تمام کے لیے حکم ہے اس سے جداغانہ حکم آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اس شخص کو آپ علیہ السلام نے عطا فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام علی مردوان کئی اس طرح کے معاملات ہوتے ایک شخص آئے پارگرس رسالت میں حضور سے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ توڑ بیٹھا ہوں اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ٹوٹ گیا ہے مجھ سے روزہ توڑ دیا ہے میں نے اور میں تو ہلاک ہو گیا فرمایا کس چیز نے تمہیں ہلاکت میں ڈالا ہے عرض کی میں رمضان میں اپنی زوجہ سے صحبت کر بیٹھا ہوں فرمایا کیا غلام آزاد کر سکتے ہو عرض کی نہیں فرمایا کیا لگاتار دو مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو رض کی نہیں فرمایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو ارض کی نہیں یعنی جو ایک عام طور پر روزے کا کفارہ لازم آتا ہے اپنی شرائط کے ساتھ جی ہاں مدنی چین کے ناظرین یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے رمضان المبارک کا فرض روزہ ایک روزہ اگر ایک روزہ بھی کوئی آدمی جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی اس روزے کو رکھ کر توڑ دے اور اس کے اندر وہ شرائط جو باقاعدہ کفارے والی بیان کی گئی کتب فکر میں وہ پائی جائیں تو اس آدمی پر یہ کفارہ سوم لازم آتا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اس شخص کو غلام آج کل غلاموں کا یہ دور نہیں ہے ساٹھ مسلسل روزے رکھنے ایک بھی ناگا ناؤ ایک بھی اگر ناگا ہو گیا تو وہ مرد دوبارہ اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اب دوبارہ ساٹھ کی ترتیب پوری کرے اور اگر اس کی بھی سکت نہیں طاقت نہیں ہے ساٹھ روزے رکھنے کی یعنی اس کے اندر ایسی وہ شرائط پائی جائے کہ ان کو کفارے کے روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو پھر اگلا اسٹیپ آتا ہے کہ وہ ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے گا اس کی تفصیل کتب قطب فکر میں موجود ہے امیر علیہسنت برکاتہ مولالیہ آپ کی کتاب فیضان رمضان آپ اس کا مطالعہ کیجیے فیضان رمضان میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز موجود گئے اور ان کی وہ شرائط بھی بیان کی گئی کہ کب کب کفارہ لازم آتا ہے اور کب کب صرف قزا لازم آتی ہے کفارہ لازم نہیں آتا اور جب کفارہ لازم آئے تو وہ پھر یہ روایات میں جو بیان کیا گیا اب حکم کیا ہے غلام آزاد کرے ہے نہیں روزے رکھے روزے نہیں ہے تو روزے والا اگر پوری شرط نہیں ہو رہی نہیں کر سکتا تو پھر آگے چلا جاتا معاملہ کہ وہ مساکین کو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے لیکن وہ صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں ہو سکتا اب آبلیس کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجورے لائیں گی اور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ انہیں خیرات کر دو عرض کی کیا اپنے سے زیادہ کسی محتاج پر خیرات کروں حالانکہ مدینے کے کوئی گھر ہمارے جیسا ہماری برابری کا محتاج نہیں مطلب یہ کہ ان مدینے کی گلیوں میں مجھ سے بڑھ کے کون محتاج ہے ان مدینے کی گلیوں میں مجھ سے بڑھ کر کون گریب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فداحک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتبد نواز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اتنا مسکراتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا نور دندان مبارک کی روشنی وہ مناظع کی جاتی وہ صاحب کرام علی مردان اس کو دیکھنے لگے یعنی وہ نور ظاہر ہو گیا حضور اتنا مسکرا گئے کہ یہ شخص ہر ہر چیز سے منع کرتا رہا بل آخری سے کہا کہ کھجورے صدقہ کرو کہتا ہے اسے میرے گھر سے بڑھ کے کون سا گھر جو ایسا محتاج ہے مدینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ارشاد فرمایا فرمایا لے جاؤ یہ لے جاؤ اور جاؤ یہ کھجورے اپنے گھر والوں کو کھلا دو لے جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو قربان جائیں یہ کیسا کفارہ ہے یعنی اپنے گھر والوں کو کھلا دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اللہ اکبر اعلی حضرت امام علیہ سنت ارشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ فرماتے ہیں مسلمانوں گناہ کا ایسا کفارہ کسی نے بھی نہ سنا ہوگا کہ روزہ توڑنے پر سوا دو من کھجور بارگر صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوتے ہوں خود خالو کفارہ ادا ہو گیا واللہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے کہ سزا کو انعام سے بدل دیا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم کی دریائے رحمت ہے یہ آپ کی سخاوت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس اگر کوئی سزا لے کر آتا ہے تو وہ حضور کی عطا لے کر واپس جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر اتنی عطا ہوتی ہے لا ابل العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ابل العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو اللہ اکبر اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی یعنی لا کہنا نہ کہنا منع کرنا یہ نہیں ہے میرے آکا صلی اللہ و تعالی علی وسلم کی جو بھی آتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علی وسلم اسے عطا فرماتے ہیں اور اتنا عطا فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبی ایسا عطا فرمانے والے ہیں یا نبی ایسی عطا فرمانے والے ہیں ایسے اختیارات کے مالک ہیں یا نبی ایسے مختار ہیں اللہ نے ان کو اتنے اختیارات سے نوازا ہے یہ تو صرف اقامات تشریعہ کی بات ہو رہی ہے یعنی شریعت کے اکام گئے کسی کے لیے حکم عام طور پر جس کے لیے عمومی حکم ہے وہی حکم ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بطور خاص یہ کفارہ آپ نے بیان فرما دیا اچھا جو چاہیں جو فرض نہیں ہے وہ چاہیں یہ فرض ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی اختیار ہے جی ہاں حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے حج کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ نے تم پر فرض کیا حج کو حج کرو تو ایک صحابی کھڑے ہوئے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرنا ہے ہر سال فرض ہے یہ حج تین مرتبہ انہوں نے یہی سوال کیا مگر ہر مرتبہ رسولوں کے سالار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی ہی اختیار فرمائی پھر ارشاد فرمایا لو کل تو نعم لوا جا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اگر میں ہاں کہہ دیتا یعنی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرض نہیں ہے یعنی حج استطاعت اگر کوئی رکھتا ہے شرائط اس میں پائی جائیں تو زندگی میں ایک بار فرض ہے حج کا دوسری مرتبہ فریضہ نہیں ہے ایک مرتبہ اس کے بعد جو ادا کرے گا وہ نفلی ادا کرے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کہہ دیتا ہاں تو وہ تم پر واجب ہو جاتا اور اس کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ یہ اس امت یہ امت کتنی مشقت میں پڑ جاتی ہر سال حج کے فریضے کے لیے جانا لیکن یہ بھی آپ کی شفقت یہ آپ کی رحمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت پر شفقت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہ فرمایا بلکہ خود کئی اور عادیثے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے للا شکا لفرت و علیہ اگر مجھے امت کی مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں کیا کرتا میں ان پر مسواک کرنا فرض کر دیتا جس طرح ان پر بزو کو میں نے فرض کیا ہے مسوا کرنا بھی فرض کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور مقام پر ارشاد اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ایشا کی نماز کو ایک تہائی یا آدھی رات تک مؤخر کرنے کا حکم ارشاد فرما دیتا یعنی اگر حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ عشاء کی نماز کا وقت جو گئے وہ سلس یعنی ایک تہائی گزرنے کے بعد ہے عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات میں ہے تو ہم, ہم تو پابند ہوتے اس حکم کے لیکن یہ نہیں ارشاد فرمایا گیا یہ بھی امت پر شفقت ہے یہ بھی امت پر رحمت ہے یہ بھی امت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ کہیں میری امت کسی مشقت میں نہ پڑ جائے کہیں میری امت کسی تکلیف میں نہ آ جائے اللہ اکبر یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختار اور یہ اختیارات صرف اور صرف یہ اقامات کے ہیں اس کے علاوہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث مبارکہ اتنی اتنے اختیارات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شجر کو حکم دیں تو وہ شجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جو ہے وہ درخت بھی اپنی جڑوں کو کھیرتا ہوا بارغیر رسالت میں حاضر ہو جائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمائیں اور حکم دیں تو سورج بھی پلٹ آتا ہے سورج بھی واپس آ جاتا ہے میرے آقا علیہ السلاۃ وسلام کے اختیارات ایسے ہیں کہ اشارہ کریں تو بادل جو ہے وہ بارش برساتا ہے یہی حضور ہیں جو اشارہ فرمائے اور دعا فرمائے تو مدینہ منورہ کے اوپر جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی اور ارد گرد بارش ہو رہی ہے یہ بکثرت آدھی سے مبارکہ موجود گئے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں یا ایک بات اور عرض کرتا چلوں آخری بات ہے نبی پاک صلی اللہ کو تعالی علیہ ول وسلم کے اختیارات سے متعلق ان لوگوں کا یہ رد ہے بہت بڑا رد ہے جو معذ اللہ یہ ایک نظریہ اپنا ہوئے کہ حدیث رسول حجت نہیں ہے حالانکہ حدیث رسول حجت ہونے پر یہ جتنی ہم نے باتیں بیان کی ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمانی تو تھی آپ کے اگر یہ فرمان حجت نہ ہوتے تو کیسے وہ اس کے لیے یہ حکم بنتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عادی سے مبارکہ کی حجیت پر بقصد قرآن فرق نے آیا تھے مبارکہ ہے وَمَن يتع اللہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے مَن رسول فقت اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی قل ان كنتم تحبون اللہ فتب اے باپو فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعوی کرتے ہو تو میری اتبا میں آ جاؤ میری اتباع میں آ جاؤ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علی وسلم کی اور بھی کئی آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے اندر واضح طور پر نبی کریم اور اسلام کی اطاعت اتباع کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور ایک حدیث خود اس بارے میں بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممکن ہے کوئی شخص اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھے اور میری عادی میں سے کوئی بیان کرنے کے بعد لوگوں کے عقائد کو خراب کرتا ہوا یعنی لوگوں کو برگلاتا ہوا یہ کہہ دے کیا کہیں؟ یہ کہے کہ ہمارے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے ہمیں اس میں جو چیز حلال ملے گی صرف اسی کو ہم حلال جانیں گے اور اس میں جو چیز حرام ملے گی اسی کو صرف ہم حرام جانیں گے پھر وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ لو محرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثر محرم اللہ خبردار لوگوں سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حرام قرار دے دے وہ ایسے جیسے اللہ نے اسے حرام قرار دیا تو حضور اسلام کی حدیث مبارک آب علیہ السلام کا قول آب علیہ السلام کے مبارک فرامین یہ حجت ہیں یہ بہت تفصیلی موضوع ہے حجیت حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ کسی دن آ, وقت موقع ملا تو ضرور ہم اسی سلسلے میں ایک موضوع یہ لے کر آئیں گے حجیت حدیث کے حوالے سے چند باتیں میں نے یہ عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین یہ حجت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اگر کوئی حجت نہ مانے تو وہ سیدھی سیدھی گمراہیوں کے اندر پھٹک رہا ہے ان قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا منکر ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے ادبی اور بے ادبوں کی شر سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے سراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے قرآن اور حدیث کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے مدن کے ناظرین آپ نے سلسلہ ملحظہ کیا ہے شان نزول جس کا مضوطہ اختیارات مصطفیٰ ہم نے چند باتیں اس میں ذکر کی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اختیارات سے نوازا ہے اور آپ مالک جنت ہیں ہم آکسلام کی بارگاہ میں عرض گزاری کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت چاہتے ہیں آپ کے صحابی حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ نے بھی تو یہی رفاقت مانگی تھی آپ کے صحابی حضرت سوبان رضی اللہ عنہ نے تو یہی رفاقت مانگی تھی یا رسول اللہ ہم بھی رفاقت مانگتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں اپنے قدموں میں اپنے ساتھ ہمیں اپنے قدموں میں جگہ تھا فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مشکلات ہماری پریشانیوں ہمارے مسائل پر اپنی نظر رحمت فرمائیں اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن کریم قرقان حمید کی ان باتوں کو آیات مبارکہ کو آتی سے طیبہ کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے اور ان کے مطابق اپنے عقائد اپنانے کی توفیق فرمائے الحمد للہ جمرات کو ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے استماعات کا سلسلہ ہوتا ہے مدنی چینل پر بھی جمعرات کو ہفتہ بار سنتوں برا استماع برائے راست نشر کیا جاتا ہے اور مدنی چینل کی سکرین پر آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے شہروں میں ہونے والے کوشش کیجئے اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے مقامات پر ہونے والے ان استماعات میں باقاعدہ آپ جا کر آپ شرکت کیجئے ان استماعات کی بہت سی فرق ہیں یہاں ان اجتماعات میں سنت و برے اجتماعات میں شرکت کرنے والے کئی ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں بہت پیارے مدنی انقلاب آئے ہیں جنہوں نے ایسے اپنی زندگیوں میں انقلاب دیکھے ہیں کہ جو پہلے بے عمل تھے بے نمازی سے یا طرح طرح کے معاذ اللہ گناہوں میں مبتلا تھے اللہ کی رحمت سے جب آشقان رسول کی یہ صحبت ملتی ہے اور وہاں بیان بیان ذکر اور ساتھ دعا کا سلسلہ ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں کئی کئی مقامات پر بڑے بڑے الحمد للہ یہ سنت و برے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے نہ جانے کس کی آمین ہو کس کی دعا ہو کس کی التجا ہو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی قبول ہو جائے کہ اس مقبول بندے کے صدقے میں سب کی دعائیں اللہ تعالی قبول فرمانے سب کی دعاؤں پر نظر زحمت فرما دے آپ ضرور ان اجتماعات میں شرکت کیجیے اپنے شہر کے ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و اجتماع میں شرکت کی آپ نیت کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت سیکھنے اور سنت سکھانے کا ذریعہ بنائے مخلص مبلک بنائے اور دین متین کی خدمت کرنے والا ہم سب کو بنائے امین بجاین نبی المین صلی اللہ علیہ وسلم